اس کا دعویٰ ہے کہ میں اکار سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا کتنی زبانیں بولنے والے اس دنیا میں بستے ہیں نہ سمجھنے کا کوئی محتاج نہیں جس زبان میں کوئی پکارے وہ کہتا ہے میں ساری بولیاں سمجھتا ہوں مجھے پکارو کہ میں مالک سمجھانے کی کوشش کی اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا اس نے جب اپنے سوا اوروں کو پکارنے سے منع کیا اس کی ایک وجہ اس نے یہ بیان کی میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں. وجہ اس نے یہ بیان کی کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مارے کو ہجور کی کٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے وہ پردہ بھی ان کے اختیار میں نہیں مارنے کو نام میں بھی مسکاہے ضرورت ہے یہ ہے یا اللہ نبی پاک کے واسطے سے قبول کر لے یا گلاب بزرگ کے وسیلے سے قبول کر لے میری دعا تو ہم تو ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ وسیلے کی حقیقت کون سا وسیلہ جائز ہے کون سا نجائز وسیلہ کیا ہے یہ حقیقت آپ کو سمجھائی جائے کیا ہے؟ وہ کچھ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں لیکن وہ تمام کی تمام حدیثیں موضوع ضعیف من گڑک جس کے راویوں پر زبردست جرا ہے اور ایک حدیث بھی باہر تقویل کو نہیں پہنچ کہ مخالف بھی اس کو رات نہیں کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ غریب ہے یا یہ غلط وہ پیش کریں گے نر کو ملنا ہو سو چپراسوں کی ضرورت ہوتی گورنر سے ملنا ہو تو کسی واسطے کی ضرورت ہوتی میرے ذہن میں رہا تو ان اقلی استدلال کا بھی انشاءاللہ جواب دینتی کہ حقیقت کیا چھت پہ چلنا گویا کہ چھت کو کتاب ہی اللہ کے ساتھ part کی ہے یہ بھی میرے قریب ہے تو کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا نہ نقدہ بویلا یہ من حق لرید تیری شاہ رکھ اتنی قریب نہیں کتنا میں تیرے قریب ہوں جو شخصیت شاہ رت سے زیادہ قریب ہے اس کو جو بندہ چھت کے پاس پاس دے اس کے عقل پہ ماتا بھی کرنا چاہیے اسے چھت کے ساتھ کیسے مثال دی جا سکتی ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ یا آفیسر کے ساتھ اس کو کیسے مثال دیتے ہو کہ ڈی سی کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کو ملنا ہو تو بزرگوں کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالی نے جب قرآن پاک میں یہ فرمایا سلا فرزول رم خان اور لوگوں لوگوں کے ساتھ میری مثالیں نہ دیا کرو میری مثالیں بیان نہ کیا کرو منع کیا اور آپ جو اسے ایک آفیسر کے ساتھ مثال دے رہے ہیں گورنر کے ساتھ یا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ تو میرے بھائی ڈپٹی کمشنر کے ملنے کا وقت مقرر ہے ختم ہو گیا اس کے بعد وہ دفتر میں نہیں ملتا اور یہ اعلان کرتا ہے مجیب ہوتا و تدا د جب بھی مجھ کو پکار ہے تجھے جواب دینے کے لیے تیار करता وہ تاثیر کرتا ہے چھٹی کرتا ہے ہٹ جاتا ہے یہ تاثیر نہیں کرتا اس کی چھٹی نہیں ہے ڈپٹی کمشنر ایک ضلع کا نظام چلاتے ہوئے تھک جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے جب سے زمینوں آسمان کو بنایا ہے یہ سارا نظام چلا رہا ہوں بلا یہود ہوں اس کی حفاظت سے مجھے تھکاوٹ بھی کمی ہے ہستا نہیں ہو ڈپٹی کمشنر ناراض ہو جائے کلرک پہ یا چپڑاسی پہ چپڑا قصور کرے اور غلطی کرے کمشنر صاحب کا مزاج خراب ہو جائے تو چپراسی آگے بڑھتا ہے منتیں کرتا ہے میلے لے کے جاتا ہے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ آگے بڑھتا ہے وہ دکاستا ہے یہ آگے بڑھتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے یہ لوگوں کو لے جاتا ہے میلہ کرتا ہے وہ نہیں مانتا یہ ڈپٹی کمشنر کی حالت ہے اور کس کو تو نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مثال دے دی روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک کا آواز لگاتا ہوں حالمی مجھ تک پھر تو آج پیرو تو ہوئی مجھ سے روکا ہوا میں خود منانے آ मैं ہوں مجھ سے مانگو میں تیرے گناہ रहा کے لیے اعلان کر رہا ہوں میں تیرے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں سے کام پڑ گیا آپ نے درخواست لکھی آپ اس کے دفتر میں پہنچے ڈپٹی کمشنر صاحب دفتر میں موجود یا دفتر کے باہر موجود سلام دعا ہوئی بڑے خوشگوار موڈ میں آدمی اچھے ہیں بات لا رہے ہیں ملک ہیں اپنے عہدے کی بافداری کرتے ہیں اور آپ سے ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں ہاں جی فرمائیے آپ کی کیا حکم ہے کیا عرض ہے آپ کی کیا درخواست ہے فرمائیے میں آپ کا کام کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ کو آفر دی آپ نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ڈی دی سی صاحب کہتی ہیں کدھر دیکھ رہے ہو آپ کہتی ہیں جی میں آپ کے چپڑاسی کو دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ سے ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت تو ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر کہے گا تو نے میری توہین کی ہے میں جب تجھے کہتا ہوں کہ مانگ مجھ سے کہہ اپنی عرض پیش کر اپنی درخواست کیا کہنا چاہتا ہے میں تیرا کام کرنے کے لیے تیار ہوں جب میں تیرے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں اس کے بعد چپراسوں کی طرف دیکھ کر تو نے میری سخاوت کی میرے حوصلے کی میرے ہلم کی میرے ہوتے کی تو نے توہین کی ہے ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کام بتا مجھے اس کے بعد جب کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو پرانے پاک میں اعلان کرتا ہے بد ہوں نہیں تم مجھے پکارو جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے دوں کہ وہ کہتا ہے مجھے بلاؤ مجھ سے مانگو اس کے بعد ادھر دیکھنا وسیلے تلاش کرنا خیر یہ تو میں نے اس اصلی استدلال کا جواب دے دیا کہ وہ لوگ اصلی استدلال پیش کرتے ہیں اب آئیے گفتگو کیونکہ تھوڑی سی علمی ہے لیکن میں اسے اتنا آسان کر دوں گا اتنا آسان کر دوں گا ان اللہ کہ آپ میں سے ایک ایک آدمی وسیلے کی ایسی حقیقت سمجھ جائے گا اچھے خاصے پڑے لکھے لوگوں کو اور علماء تک کو بھی معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے ذہن نشین کروا دوں گا شاید. میں یہ ساری باتیں سب سے پہلے وسیلے کا معنی سنیے وسیلہ کسے کہتے ہیں ایک ہے وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بامینا ذریعہ بامینا ذریعہ سفاق بن گیا یعنی ذریعہ بن گیا اور ایک ہے وسیلہ عربی کا لفظ وسیلہ عربی میں اس کا مینا ہے کورف نزدیکی درجہ مرتبہ منزلت قرب تکنوں وسیلے کا معنی کیا ہو گیا قرب نزدیک یہ وسیلے کا کمانا ہے مفہوم کیا ہوگا وسیلے کا ایمان کے ذریعے اور آمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا یہ وسیلے کا کیا ہے مفہوم وسیلے کا کس کے ذریعے ایمان کے ذریعے اور آمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا خرد تلاش کرنا اللہ نزدیک کی نزدیکی تلاش کرنا ایسے عمل کرنا جن آپ کی بنا پر بندہ اللہ کے کیا ہو جائے مولو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے بندہ اللہ کا مکر بن جائے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جائے, نزدیک ہو جائے یہ وسیلے کا معنی ہے اف تقرب الا اللہ وسیلہ اف تترف ال اللہ کس نے لکھا لغت کی کتاب المنجی لغت کی کتاب کابوس لغت کی کتاب نفرتا امام راغب لغت کی کتاب جوہری کی سیاح لغت کی کتاب ابن منظور کی لسان الحرف یہ جتنی لغت کی کتابیں ہیں میں کوئی جنگل میں بیٹھ کے آواز نہیں لگا رہا ہوں کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوں کل کوئی مولوی میری اس بات کی تردید کر دے گا مجھے علم ہے یہ علمی شہر ہے یہاں وہاں رہتے ہیں بڑا لکھا سب کا ہے ایک میں ایک مسجد میں خریاب بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں سیاح جوہری کی لسان عرب ابن منظور کی مفرداز امام راغب کی کاموس الگ یہ جتنی لغت کی کتابیں ہیں اٹھا لیجیے وسیلے کا مینا ہے اب کیا ہونا قریب ہونا نزدیک ہونا قرب حاصل کرنا اداف کر کے قرب حاصل کرنا ایمان لا کے قرض حاصل کرنا اچھے آہار کر کے یہی معنی کیا نبی پاس کے ججیدات بھائی اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ خادہ اب مانے جن کے مطابق نبی پاس نے جھولی پھیلا کے دعا مانگی تھی اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا علم ادا فرما جس کے لیے نبی اب نے دعا کی قرآن کے علم کی وہ بچر قرآن صحابی اور اٹھائیے علماء کی کتابیں جو تفسیر صحابی کرتا ہے وہ حدیث کے برابر بنتی ہے وہ تفسیر حدیث کے برابر عبداللہ اللہ ایسے عباس کہتے ہیں اب وسیلا اب وسیلے کا مینا کیا ہے اور کرنا پتاث اداف کے ساتھ دھرم برداری کے ساتھ اللہ کے آسان مان کے قرب حاصل کرنا ابن عباس نے یہ کہا مشہور تابی ہیں محتف بھی ہیں محتر بھی ہیں حضرت کتابا انہوں نے یہی کہا حضرت مجاہد تافی ہیں انہوں نے یہی کہا خالم تافی ہیں انہوں نے یہی کہا عطا تافی ہیں انہوں نے یہی کہا ابن کثیر اٹھائیے یہی معنی لکھا رول معنی اٹھائیے یہی معنی لکھا ابن جریر اٹھائیے یہی معنی لکھا یہ پہلے کی تفصیلیں ہیں مولدا اجریز باندلوی کی مار فل اٹھائیے یہی معنی لکھا مفتی محمد شفیع محروم کی معر فرقرآن اٹھائیے یہی معنی لکھا مولدا مودودی کی تفریح القرآن اٹھائیے یہی معنی لکھا کرپ شاہ کی زیال قرآن اٹھائیے یہی, یہی معنی لکھا یہی معنی لکھا اب تکر لو اب تکر وسیلے کا مینا ہے قرب وسیلے کا مینا ہے نزدیک ہونا قریب ہونا کس کے ذریعے آمال کے ذریعے وسیلے کا معنی ہے قرب کا نزدیکی کا اب بھی آپ کو اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو ایک مثال دے کے بن گا آزان کے بعد ایک دعا مانگنے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو آزان کے بعد اللہ عمر ربا ہاض اداوت اس کاما وقت آتے محمد امل وسیلا آتے محمد امل وسیلا کیا میں ہے مہنا عطا کر آتے وا بخش دے کس کو ہمارے پیغمبر کو جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ بخش دے عطا کر ہمارے پیغمبر کو کیا عطا کر الوسیلہ وسیلہ عطا کر ہمارے پیغمبر کو کیا ہے یہ وسیلہ یہ جنت میں ایک منزل ہے جنت میں ایک درجہ ہے جنت میں ایک مقام ہے جنت میں ایک درجہ ہے جس کا نام کیا ہے وسیلہ یہ اس درجے کا نام ہے یہ اس مندر کا نام ہے یہ اس مکان کا نام ہے یہ اس بلڈنگ کا نام ہے یہ جنت کے اس درجے کا نام ہے جس کا نام ہے وسیلہ نبی بات نے فرمایا یہ مقام جنت کا سب سے آلہ یہ مقام جنت کا سب سے اربا یہ مقام جنت کا سب سے بالا یہ مقام جنت کا سب سے اونچا یہ مقام جنت کا سب سے آدھا سب سے اونچا ہے اور صرف ایک آدمی کو اللہ نے دینا ہے اس پوری کائنات میں امبیا اولیاء شہداء صلحاء ایک بندے کو اللہ نے یہ مقام دینا ہے اس جیسا اونچا مقام جنت میں اور کوئی نہیں اس جیسی اونچی منزل جنت میں اور کوئی نہیں مجھے امید ہے نبی یہ بات نے فرمایا مجھے امید ہے اپنے رب کہ یہ مقام اللہ مجھے ادا کرے اس لیے کہ میں امام المبیا ہوں اس لیے کہ میں سرورے کائنات ہوں اس لیے کہ میں نبی المضبین ہوں اس لیے کہ میں صاحب قرآن ہوں اس لیے کہ میں صاحب میراج ہوں اس لیے کہ میرا مقام اور میرا سچا اور میری منزلت ساری کائنات سے آگاہ ہے میں صرف نبی نہیں ہوں میں نبی المبیا ہوں میں صرف نبی نہیں ہوں میں خاتم النبیین ہوں میں صرف نبی نہیں ہوں میں امام النبیا ہوں مقام محمود اللہ مجھے دے گا جھنڈا قیامت کے دن سب سے اونچا عظیم میرا ہوگا مقام شفاف میرے پاس ہوگا حوض کوثر کا پین ساقی بنوں گا کیونکہ مقام اور مرتبہ اور درجہ منزلت اور شان ساری کائنات سے میری بلند ہے لہذا یہ بلند مقام اللہ مجھے دے گا اے میری امت کے لوگوں آزاد کے بعد میرے لیے اپنے رب سے دعا کیا کرو اور سمجھی ہو کوئی کہ کوئی نہیں یہ میں نے بیان تو وہاں جا کے کرنا تھا جب میں نے وسیع کا مخون سمجھانا تھا اے امت کے لوگوں تم دعا, تم دعا کرو تم دعا کرو کس کے لیے کس کے لیے اور تم دعا کرو اور بد عمل لوگوں اور ان کی عمل بھی اچھے نہیں ہیں جو گناگار بھی ہیں گناہوں میں میںھڑے ہوئے لوگ ہیں ہو میری امت کے لوگوں اور میری امت کے عام آدمیوں تم دعا کرو کس کے لیے امام الانبیاء کے لیے حاصل نبی کے لیے تم دعا کرو اپنے نبی کے لیے کیا دعا کرو کہ اے اللہ وہ درجہ وہ پتا جس کا نام وسیلا ہے یا وہ درجہ تم عطا کر تو ہمارے پیغمبر کو عطا کر وہ درجہ اگر دے تو ہمارے نبی کو دے نبی پاک نے فرمایا تم ہر آزان کے بعد میرے لیے اس وسیلہ مکار کی اپنے رب سے دعا کیا کرو میرے جس امتی نے میرے لیے یہ دعا کی میں اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے ملے جاؤں جو یہ دعا مانگے گا اسے جنت میں لے جاؤں گا تو یہ جو مقام ہے وسیلہ یہ جنت کا جو مقام ہے اس کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں اس مقام کا نام وسیلہ کیوں رکھا ہے حالانکہ وسیلے کا میں نے کور وسیلے کا میں نے نزدیکی وسیلے کا میں نے قریب ہونا علماء کہتے ہیں اس مقام کو جنت کے اس مقام کو وسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عرش کے قریب ہے یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ سب سے بالا قدر کا درجہ ہے یہ سب سے بلند ترین درجہ ہے کیونکہ یہ درجہ اللہ کے عرش کے قریب پڑتا ہے اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا وسیلہ تو وسیلے کا مینا کیا ہوگا نزدیک ہونا وسیلے کا مینا ہوا تکرو وسیلے کا مینا ہوا قریب ہونا کرب حاصل کرنا بل آ مال اچھے آمال کر کے اللہ کے قریب ہو جانا نزدیک ہو جانا اب وسیلے کی چار قسمیں ہیں جس پر ہم بحث کریں گے کتنی قسمیں ہیں وسیلے کی آج. چار قسمیں ہیں وسیلے کی ربتل بل آ مال والے پہلا وسیلا ہے آمال فالیہ کا دو وسیلہ اللہ کو پہلا وسیلا ہے آمال سالیہ کا کیا مطلب اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر ناز ہے جو بڑا اجلاس کے ساتھ ہوا جو بڑا ترک کے ساتھ ہوا اور تمہیں اس عمل پہ ناز ہے کہ یہ عمل میرا رب نے رابطے نہیں کیا ہوگا دعا آپ مانگتے ہوئے اپنے اس عمل پر کیا دو اس عمل کے ذریعے رب کی کیا تلاش کرو قرب رب کی نزدیک کی تلاش کرو عمل کا وسیلہ دے کر یہ انشاءاللہ شاء کریں گے قرآن پاک سے یہ وسیلہ کیا ہے آم آلے سالیہ کا وسیلہ کیا ہے جائیں دوسرا وسیلہ ہے ازماعل حسنا بے صفات اللہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا اللہ کو اللہ کی قفتوں کا وسیلہ دینا تجھے رحمان ہونے کا واسطہ تجھے رحیم ہونے کا واسطہ تجھے سلطان ہونے کا واسطہ تجھے رب العالمین ہونے کا واسطہ تجھے العیز الحکیم ہونے کا واسطہ یہ وسیلہ پیش کر کے تو آنوں ٹھیک ہے اللہ کی سفتوں کا وسیلہ اللہ کی اللہ کے ناموں کا وسیلا اللہ کی صفات کا وسیلا کتنے وسیلے لوگ ہیں پہلا وسیلہ کون سا ہے آمال سامنے آتا دوسرا وسیلہ کون سا اللہ کے ناموں کا اللہ کی سطوں کا یہ دونوں دو وکیلے جائے تیسرا وکیلا زندوں سے دعا کروانا توقع پہ لہیا زندے بندے سے دعا کروانا کسی بزرگ سے کسی عالم سے کسی فقیر سے کہنا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کرو مورمی صاحب ہمارے لیے دعا کرو پیر صاحب ہمارے لیے دعا کرو بزرگوں کو کہے کبھی کبھی مرید پیروں کو کہیں اور کبھی کبھی پیر اپنے مریدوں کو کہیں اگر ان کی عزت میں فرض نہ آتا ہو وہ اپنے مریدوں کو کہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو اس کی ہم مثالیں پیش کریں گے قرآن پاک سے بھی حدیث سے بھی فی الحال آپ شیر میں کھاتا رکھیے تیسری قسم وسیلے کی کیا ہے دنتوں سے کیا کروانا دعا کروانا میرے لیے دعا کرو جی بڑے کو کہنا چھوٹے کو کہنا اپنے سے بڑے کو کہنا اپنے سے چھوٹے کو کہنا اپنے سے بڑے عادل کو کہنا اپنے سے کم عادل کو کہنا ہمارے لیے دعا کرو جی یہ بھی کیا ہے جائے کتنے ہو گئے آمان خالیہ کا وسیلا ایک اللہ کی قسطوں اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ تو زندہ بندے سے دعا کروانا جائن ہے اور چوتھا وسیلہ ہے مردوں کو کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو مرے ہوئے بزرگ کو کہنا جو فوت ہو گیا اس کو کہنا کہ تم ہمارے لیے دعا کر یا یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں بزرگ کے واسطے سے یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر یا بزرگ کو کہنا بہت سیدھا بزرگ کو کہنا کہ تو ہمارے لیے کیا ڈر امل ہو تو ہمارے لیے دعا کر یا یہ کہنا کہ یا چلا بزرگ کے واقعے سے چنا بزرگ کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے یہ سوسی قسم کا وسیلہ جو ہے یہ خلاف شریعت بھی ہے اور یہ جائز بھی نہیں کتنے ہوں گے کتنے پہلے جا کے میں نے پہلے بحث دی یہ معافیہ مسجد میں ایک دفعہ پہلا وسیلا آباد قابل کا جائز دوسرا وسیلہ اللہ کی ٹکٹوں کا جائز تیسرا وسیلہ جنگوں سے دعا کروانا جائ چوتھا ہے مجد کو کہنا کبر والے کو کہنا کہ تم میرے لیے دعا کر یا یہ کہنا کہ ان کے واسطے سے ان کے وسیلے سے میری دعا یا اللہ سکون کر اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو کوئی ثبوت نہیں ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہوں تو میں رہتا ہوں رات کھڑے کر کے کہہ رہا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ایک لاکھ سے زائد صحابہ اور نبی پاس کے بعد ایک صدی تک زندہ رہے ہیں نبی پاس کے بعد کتنی مدت زندہ رہے صحابہ ایک صدی سو سات اور ایک لاکھ سے زائد صحابہ تو آئے تکلیفیں آئیں حضرت اور نری کی لڑائی ہوئی حضرت عالیہ اور حضرت علی کی لڑائی ہوئی خلافت کا کھجڑا ہوا حضرت حسین مدینے سے چلے مکے آئے وہاں سے انہیں نکلنا پڑا ایک مصیبت آئی ایک تکلیف آئی ایک دار سے زائد صحابہ ایک سدی تک زندہ رہے ہیں صحابی نے ایک صحابی نے ایک صحابی نے کبھی نبی پاک کی قبر پہ آ کے کہا ہو یا رسول اللہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں ایک صحابی کے مطابق اگر دنیا کے کسی آدمی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں لے آئے یہ کہنا بھی وسیلے کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کچھ آف ڈی سی ڈپٹی کمشنر والی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے کسی صحابی کا عمل پیش کرو اس کے جواب میں میں عمل پیش کروں گا اور کسی عام صحابی کا عمل پیش نہیں کروں گا فاروق اعظم کا عمل پیش کروں گا وہ جب آئے گا اللہ سامنے <dessas> <Kardashiansnun> آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نبیے پاک سے کہتے ہیں یا قبر نبی کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں اور کسی اور کو کہتے ہیں یہ ہم عمل پیش کریں گے اور ہم بھی بخاری سے مسلم سے ہرندی سے ابن ماجہ سے نسائی سے اور عمل بھی ایسا جو فاروق اعظم نے کیا اور تمام صحابہ نے اس پر اجمافا سارے صحافیوں کا حق ہو گیا ہم یہ عمل پیش کریں گے کسی صحابی نے نبی احباب کی قبر پہ آ کے کہاؤ یار اندرتا مصیبت میں پک گیا ہوں ہم مصیبت میں گر گئے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کوئی ثبوت نہیں ہے یا کسی صحافی نے دعا مانگتے ہوئے کہا ہو یا میری دعا قبول کر بے وسیلت محمد میری دعا قبول کر نبی پاپ کے حادثے سے میری دعا قبول کر نبیے پاپ کے دھٹکے سے میری دعا قبول کر نبی پاپ کے سفیر سے کسی ایک صحابی نے دعا مانگتے ہوئے نبی بات کا وکیلا اور واسطہ پیش ہو نہیں آ نہیں پیش کیا قرآن باغ کی کتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں بڑی رتنا پلاسی دنیا ہنا وکیل آخرت ہنانا بکلا بب جادی مقیمت کرا بھجریتی ربنا بس بت دعا ربنا فرری الحمدللہ للہ اللہ اطامدی واہ بس اکامی یہ ساری جو دعائیں آپ کو یاد ہیں کھانا کھانے کی پانی پینے کی مسجد میں آنے کی مسجد سے نکلنے کی رات کو پک پہ آنے کی صبح بجنے کی سواری پہ سوار ہونے کی بازار میں آنے کی ارے بیت الخلا میں جانے کی یہ جتنی دعائیں ہیں یا گپا بار سے شروع ہوتی ہیں یا اللہ ہما سے شروع ہوتی ہیں کسی ایک دعا میں واپسی اور وسیلے کا ذکر ہے یہ <سلام> تم نے دھیان سے نکالا اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے چار سمقل میں چار جن میں سے تین جائے اور چوتھا سائڈا وسیلا کون ہوتا ہے آمان فادیا کا وسیلہ کیا مطلب آمان فالیہ کے ذریعے اڈا کا کل تماش کرنا دیکھیے پرانے بات لیے گا تین سورت کا نام ہے سورت مائدہ سورت کا نام سورت مائدہ اور بارہ ہے چھٹا سفر ایک سو تین آیت نمبر پینتیس یہاں پہ رکو ختم ہو گیا اگلا رکو شروع ہو گیا مل گیا جی سے رکو شروع ہو رہا ہے یا یو ندی نا من تپ وقت ہوں لسیلا بجائے فیصدیلے یہ ایک بڑی بڑی جاتی ہے جو لوگ وسیلے کے قائم ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی وقت ہوں ال ہل وسیلا دونوں کتنا وسیلا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں وسیلے کا مہینہ کیا ہے بولو بولو ساری روپت کی کتابوں لکھا تو کرو ابن اپاس نے کہا پورک تتابا نے کہا پور مانی نے کہا پور ابن کثیر نے کہا پورف نزدیک کی وسیلے کا مینا چاہے پور اے ایمان والوں ایمان والوں ڈرو جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا رک جاؤ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے ڈرو اور وہ کام کرو اتوا دار سمجھ جاؤ دل میں خوف خدا پیدا کرو دل میں تکوا پیدا کرو بکت الیہ الوسیلہ اور تکوا اپنے دل میں پیدا کر کے اپنے رب کی طرف ڈھونڈو اپنے رب کی طرف ہو نزدیکی ڈھونڈو تکوے کے ذریعے تم رب کے کیا ہو جاؤ گے قریب ہو جاؤ گے رب کے قریب ہو جاؤ گے تکوے کے ذریعے دل میں سکوا آئے گا تو رب کا قرب حاصل ہو جائے گا اور ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ سکوا ہے سمجھے کرنا ایپ کی طرف بھی آپ سمجھ رکھیں گے ایک اللہ اس کا سریا تقوی ہے اور اگر تقوی کے بعد اور زیادہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو جاہدوں فیس ادیل ہے جہاز کرو اللہ کے رستے میں اللہ کا خود تلاش کرو اللہ کی نزدیکی تلاش کرو دل میں پیدا کرو اور جاہدوں فی صدی اور اللہ کے رستے میں کیا کرو اد کرو تم تم نے ہوں کہ جاؤ معلوم ہوتا ہے وسیلہ ہے آمان صالحہ کا تکوا وسیلہ ہے آمان صالحہ کا جہاد کی سبھی للہ اللہ فرماتی ہے آمان صالحہ کرو دل میں تکوا پیدا کرو میرے رستے میں جہاد کرو جب تم یہ کام کر لو گے تو تمہیں میرا قرب حاصل ہو اے وسیلہ تمہ لیاؤ یہ وسیلہ تھوڑا سا سوکھا او اور کبر سے کہنا یا میں کبر والے کا ہی میری دعا سکون کر ہے ذرا سوکھا وہ ذرا آسان ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے چاہے دوسری چاہے دوسری سبیلے یہ وسیلہ ہے تھوڑا سا مشکل اس میں لڑنا پڑتا اس میں ہے اس میں تلوار نکالنی پڑتی ہے اس میں طالبان بننا پڑتا اس میں طالبان بننا پڑتا ہے اس میں امریکہ کی نظروں میں آنا پڑتا ہے اس میں امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنا پڑتا ہے اس طرح اٹھاما بن بادل کھٹک رہا اللہ آنکھا آنکھا امریکہ کی نگاہوں میں نظروں میں کھٹکتا ہے بندہ وہ حملے کرتا ہے اس بندے کو بات دو اس کو ہمارے حوالے کراؤ یہ ویسے درد ہے اٹھاما بن بادل دب لا لاکھ کمزور کا آدمی جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے ہر جو اس نے سنت کے مطابق بکری باندھ رکھی ہے وہ دہشت گرد ہے اور یہ جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے امریکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور دہشت گرد امریکہ یہ امن پر ہن بنتا ہے میں کہتا ہوں اٹھاوا مل جاتا یا طالبان کو دہشت گرد نہیں ہے اس دنیا کا ابی الموبنی ان کے کہتی ہیں ایران اگر شوق ہے تو یہ بھی شوق پورا کر لے انہیں بھیا دیا اس کو اگر شوق ہے ایران کو تو یہ ایران بھی اپنا شوق پورا کر لے افغانستان سال اڑائی دہشت گردی کے لیے وہ کبھی بچ کے نہیں نکلا ہو سکتا ہے اللہ تدیل مسکرا رہی ہو اور اللہ اب امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ آئیں گیا آئی کہ یہ برباد ہو جائے یہ تباہ ہو جائے دنیا سے برباد ہو جائے ہم کو آرام ہو سکتا ہے طالبان کے ذریعے دادا اس کے پکیوں گی سر کیونکہ ہم مشکل ہے اور یہ وسیلہ تھوڑا سا مشکل ہے لہذا اس طرف نہیں آتی اور وہ وسیلہ آسان ہے اس آرے سے سابت ہوا کہ آباد آلیہ کا وسیلہ پیش کرنا صحیح ہے اس کے ذریعے قرب حاصل کرنا کیا ہے صحیح ہے بخاری کی روایت نب پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین آدمی میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا آپ نے یہ روایت بہت تفا سنی ہوگی تین سمجھ میں بارش آگے ایک رات نے بنا کا جو مو ایک پتھر رکٹر کو آیا تو سب بند ہو گیا اتنی وزنی تھی ان سے وہ پتھر اٹھایا نہ گیا یہ رات کے اندر بند ہو گئے مارک کو سامنے نظر آنے والی انہوں نے کہا آپ رات سے دعا کرو اپنے اپنے عمل کا وابستہ اپنے اپنے عمل کا وابطہ دے کے ان میں سے ایک نے کہا پہلے نے دعا مانگی یاد تھا تم جانتا ہے میں نے مکان بنایا تھا میں نے راج اور مزدور لگائے وقت سب کو میں نے مزدوری دے دی ایک مزدور مزدوری کیے بغیر چلا گیا جتنی اس کی مزدوری بنتی تھی اس سے میں نے اس کا کام کرنا شروع کر دیا پھر اس سے میں نے گائے خرید لی پھر اس سے میں نے بکریاں خرید لی،, بکریا لی پھر میں نے اس کی اس مزدوری والے پیسے سے جو تجارت میں میں نے لگا دیا تھا میں نے اس کے سو جگہ اب چوپائے خرید لیے کافی دنوں کے بعد وہ مزدور اپنی مزدوری جب لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ کتنے چوپائے کھڑے ہیں یہ سب سے میں نے کرتا مزدوری کی رقم سے میں نے یہ شروع کیا اللہ نے مرکز دی یہ ساری میری مزدوری ہے لے جا اگر جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میری امداد خصوصی بچے کی جات کے لیے کہتے ہیں کہ پتھر پڑتا پتت سرک لیا تھا دوسرے آدمی نے دعا مانگتے ہوئے کہا مانا تو دلوں کے راستے بہتر جانتا ہے میری بی بیوی بھی, بھی تھی میرے پاس بچے بھی تھے لیکن میرے باپ بہت تھوڑے بہت کمزور بہت صحیح میں رات کے وقت کام ساتھ کے جب واپس آیا کرتا تھا تو میں جو دودھ لایا کرتا تھا وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو ملایا کرتا بال بچوں سے پہلے اور ٹی سے پہلے اپنے والدین کو ملایا کرتا تھا مابا بھی جانتا ہے ایک رات مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی جب میں اپنے گھر میں آیا تو میرا باپ اور میری ماں دونوں ہو چکے تھے بچے ابھی تک جاگ رہے تھے دودھ میرے ہاتھ میں تھا بچے میرے قدموں کے لپن لپن کے ٹوٹ مانگتے تھے میری بیوی بھی پتا نہ تھی مانو جانتا ہے میں اپنے والدین کے فلاح کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی مانو صبح ہو گئی اور میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ کیے گے باپ میں تو پیوں گے اگر وہ والدین کی خدمت میں نے بعد پہ رضا کے کی تھی مانو عمل کا واقعہ ہے اس مصیبت سے نجات دے دے تک تھوڑا سا اور پھر کیا کے پاس پر لاحی وسلم نے کروایا تیسرے آدمی نے دعا کی موبائل جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی بیٹی تھی بڑی یقینات کا کیا اس نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تو اتنی قیمت اور اتنے پیسے مجھے لا دے تو اپنے نفس میں میں تجھے قابو دینے کے لیے تیار ہوں میں وہ قیمت وہ رقم کو پیسے لے کے آیا اور اس نے اپنے نفس سے مجھے قابو دے دیا پھر اس نے مجھے تیرہ واقع کیا ہونا تھا بہت اس نے تیرا جب واپس مجھے دیا میں بعد آ گیا مونا اگر اس وقت اس وقت میں بعد آ گیا ہم کیا اس پورے ساتھ سے اگر میں نے بات تیرے سب کی وجہ سے کیا تھا مونا میں عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اس مصیبت سے مجھے نجام نجات دے دے کہتے ہیں کہ سارے راستے کو پڑھا دم سے عملے سہنے کا وسیلہ جائز ہے اپنا مجمت پیش کرنا مانا میرے پلاب کا مابطہ ہے میرے گلاد کو اگر میں نے بہت میری رضا کے لیے کیا تو یا تک ہمیں نجات دے دے وسیلے کی پہلی قسم ہے اپنے سالے کا وسیلہ پیش کرنا یہ کیا ہے جائز ہے امن وسیلے کے دوسری قسم یہ بھی اور اس کے لیے میں ساتھ ماپ لے دوں گا جو دور کیوں جاتے ہو سورت واسیہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے اے دن اصلات دعا مانگنی ہے آپ نے ایک دن اصلات کب لیکن دعا مانگنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے دل ماں افراد کا ہی ماں کی یوگی تھی یا سب آپ رب کی سستوں کا تذکرہ ہوا رب کے ناموں کا تذکرہ ہوا اس کی صفات کا تذکرہ ہوا اس کی سستوں کا تذکرہ کر کے بندہ کہتا ہے عورت اللہ رمیر میرے مالا رحمان میرے مالا رحیم میرے مالا مالک آؤں تیر میرے مالا یہ دن سراس ہے تو آپ رب کی سفتوں کا وابستہ ہوگی تو آپ رب کے ناموں کا ذکر کر کے ایک اور جگہ دیکھیں ستاوبر نمبر ایک تو سورت کا نام سے تیسری سدر نیچے سے تیسری سدر جی یا سیوم بے رحمت قدیم یا رحم الحدین برحم علینا یا رحم یا رحیم یا ستار وابستہ دے کے اس کے ناموں کا ذکر کر کے اسی کو پکارو غزل الدین یورحید ماہی چھوڑ دو ان لوگوں کو یورحد جو کچ ربی کرتے ہیں ٹیڑے چلتے ہیں ٹیڑے کچ ربی چھوڑ دو لوگوں کو جو کج روی کرتے ہیں فی ازمائی اس کے ناموں میں تیرا بند تلاش کرتے ہیں ان کے ناموں میں محدرین کہتے ہیں کا یہ مطلب ہے کج روی کا مطلب یہ ہے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو بکار ہیں اگر کو چھوڑ کے اوروں کو بکار ہیں کج روی کرتے ہیں یا اللہ کی سطح اوروں پہ تقسیم کرتے ہیں کسی کو کہا پاٹا کسی کو کہا تجپا کسی کو کہا دستگیر کسی کو کہا بہت آزم کسی کو کہا گجب کسی کو, کو, کو کہا غریب نواب یہ سارے نام کس کے یہ سارے نام کس کے دستگیر کون ہے بہت سے کون ہے لجپان کون ہے کس کو کہتے ہیں خواب ہے اس تندگی سونا جب تم پنجاب کر رہے تھے رب کا تم اپنے رب کیا گئے آپ کا کہنا ہے پنجاب نہیں سمجھ آ رہی تمہارا اور آسان کرتا ہوں دوسرے کر مطابق کریے سب سمجھ آئے میں نے استغاثہ ظاہر کر دیا جی یہ وہی خاص ہے اس کے بعد سے بڑا مطلب ہے ہر آپ کرنا حق طلب کرنا ہریاست چاہنا درخواست چاہنا خواب کا مینہ ہے ہر کو پہنچنے والا ہر کو پہنچنے والا آدم کا مینہ ہے سب سے بڑا خواب سے سب بڑا فصاد کو پہنچنے والا اور سبق تو کون ہے کون ہے نا فروغ یادو کون ہوا جو لوگ اڈا کے ناموں میں کچروی کرتے ہیں اڈا کے نام آنوں پر رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دو سبز دوں نام بات میا ہو اب قریب ان کو بدلا دے دیا جائے گا ان کے عملوں کا جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے ایک اور سے بات کامر ہے کس کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم ایک دعا مانگنا چاہتے ہیں ایک دعا کرنا چاہتے ہیں رب کے سامنے تو دعا مانگنے سے پہلے کہتے ہیں ربان اے ہمارے رب ان کا بے شکو جاگتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں ببا دو اور اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں ہماری اندر بات کو جاننے والا کیوں ہماری ظاہر بات کو جاننے والا تو ببا جب اللہ میری چاہیے کرتے ہیں بل ازمان اس کا اللہ کے سکوں کا وسیدہ پیش کرنا الحمدللہ تمام تعلیم اللہ کے لیے ادا جی وہ اکا و ابادی جس نے مجھے وقف دیا ادر کی بڑھاپے کی عمر میں اس ماہی کا اسماعیل جیسا بیٹا و اس کا اور اس حاق جیسا بیٹا جس اللہ نے مجھے اسماعیل اور آپ جیسا بیٹا وقت دیا تمام تاریخ میں اللہ کے لیے ان نربی لطفی دعا بے شک میرا رابطہ امبر سننے والا ہے دعاؤں کا تمین تو وہاں البتہ سننے والا ہے تو وہاں کا یہ ساری قسطیں پیش کی جاننے والا تو خورشید آباد کو جاننے والا تو ظاہر آباد کو جاننے والا تو زمینوں آسمان کی مت باتیں جاننے والا تو بیٹے دینے والا تو برحافے میں اوزار دینے والا تو میرے اللہ پکارے سننے والا تو یہ ساری اللہ کے نام اللہ باپ بتلا کر کے تو وہاں مانگتے رب ربے چارونی اے رب مجھے بنا دے اے رب مجھے کر دے مقیمت ادا کے نماب کو قائم کرنے والا اے اللہ مجھے کر دے مجھے بنا دے نواب کو قائم کرنے والا بنزوری یتی اور میری اولاد کو بھی اور میری اولاد کو بھی کیا بنا دے نواب کو قائم کرنے والا میرے ادا مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا میری ادا میری اولاد کو نماز کا کائم کرنے والا بنا رب نا بکم اے ہمارے رب کو میری یہ دعا قبول کر ربنا اے رب ہمارے دعا میری دعا کو قبول کر پھر ہمارے رب پکڑتے مجھے ونل والدیا اور پکڑتے میرے ماں باپ کو ون الم نینا اور پکڑتے سارے موبلوں کو یوم یقون الحساب کس دن اس دن پکڑتے جس دن حساب قائم ہوگا جس دن میدان ہماچل لگے گا جس دن کرسی عدالت تم آئے گا اس دن تو مجھے بھی فکٹ میرے ماں باپ کو بھی فکٹ اور اس دن پکڑ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگنا چاہتے ہیں مجھے دباب قائم کرنے والا بنا مجھے معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی ستوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کی اصما کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کی سکتے بیان کر کے اللہ کے نام لے کر اللہ کی اصبا لے کر اللہ کو سے لے کر پیار کر کے بندہ اللہ کا کیا تلاش کرے خود تلاش کرے اللہ کی مدد کی تلاش کرے اور پھر اپنی دعا اور کے ساتھ دے دیں میں حدیث سے دو دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ کوئی دعا کی ہونا بزرگ سے پوچھنا ہے بلا بزرگ سے پوچھنا ہے کب ہو گیا یہ ہو گیا کاروبار جو ہے اس میں خرابی پیدا ہوئی یا خط آ گیا نبی اب نے دعا مانگتے ہوئے صحابی کو دیکھا اور ایک دعا کا حکم دیا پہلے دعا اور سنیے جو صحابی کو مانگتے ہوئے نبی اباپ نے سن لیا وہ دعا مانگ رہا تھا اور نبی اب نے اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا اس کا طور سنا اس کے جملے نبی باپ نے سنے کیا کہتا ہے اللہ انی اد کا اے اللہ انی ارتھ آلو کا میں سواد کرتا ہوں تجھ سے انی ارد آگوں کا میں سواد کرتا ہوں تجھ سے میں مانگتا ہوں تجھ سے بےحنی اچھ و متعلق بے انی بہی دور کہ میں دوائی دیتا ہوں میں دوائی دیتا ہوں